بلاغلّاہ بمالحی کشفت دجا ب جمالحی حسنت جمیع و خسالحی سلو علیہ موز سامعین السلام علیکم پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ناطوں الحاج خورشید احمد شفیع المضنبین رحمۃ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مختلف شعرا کا کلام پیش کرتے ہیں اور ان کے ہم نواؤں میں جناب محمد موین خان قادری جناب غلام یاسین قادری جناب شفیق احمد وارسی جناب عبد النعیم خان سحر جناب شفیق احمد جناب رشید احمد قادری اور جناب سلامت علی شامل ہیں اس کیسٹ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ایگل کیسٹ کمپنی نے subbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah noore muhammad sallallahu شن ہے یہ دور اپنے براہ کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ کا میں جسم جہاں میں ہے اللہ جسم میں پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمینوں یاسنا تیرے ہے موجود دو ادم تیرا ہم پر بھی رہے لطف کرم تیرا پڑی لائی سینے نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطف نے کہا لا